ان اللہ من المین ان لہم بے ان لہم الج بے شک اللہ تعالی نے مومنوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا اس طور پر کہ ان کے لیے جنت ہے یعنی جنت کے عوض اللہ تعالی نے مومنوں کے مال اور مومنوں کی جان کو خرید لیا خریدار کون اللہ تعالی کس چیز کو خریدا گیا ہماری جان اور ہمارا مال یہ ہماری جان اور ہمارا مال دیا ہوا کس کا اللہ کا اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی دی ہوئی جان وہی دینے والا وہی جنت کے عوض خرید فرما رہا ہے یہ ایک انوکھی تجارت ہے اور ایسی تجارت ہے اس کو ہم تجارت صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس آیت کریما میں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کا کرم تو دیکھو کہ تمہارا مال تمہاری جان دی ہوئی اللہ کی ہے اور وہ کرم فرما رہا ہے کہ اس کے عوض جنت دے رہا ہے پھر بھی تم اللہ کی راہ میں کوششیں نہ کرو تو تم سے بڑا نادام کون ہوگا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں پس وہ کافروں کو قتل کرتے ہیں اور وہ قتل کیے جاتے ہیں یعنی شہید ہوتے ہیں تو کافروں کو قتل کرتے ہیں تو غازی بنتے ہیں خود قتل ہو جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں جان اور مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ آدن علی حقن فطورات ول انجیز یہ سچا وعدہ ان سے کیا گیا توریت میں بھی انجیز میں بھی اور قرآن پاک میں بھی ومن من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے یقیناً وہی سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا ہے اور جب اس نے تم سے جنت کا وعدہ کیا فس طب پس تم خوشیاں مناؤ بائی کم ال تم بھی اس سودے کی جو تم نے اللہ تعالی سے کیا وہ غالف العین اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کامیابی عطا فرمائے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے اور جنت حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں اتائیبون توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے الحامدون حمد کرنے والے اللہ کی تعریف کرنے والے السائحون، روزے رکھنے والے اور رکو کرنے والے الساجدون سجدے کرنے والے العامر بالمعروف معروف نیکی کا حکم دینے والے و عن کر برائی سے روکنے والے والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے و اے محبوب ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے اللہ تعالیٰ اناف کا ہمیں بھی حامل بنا دے غور کریں اطابون توبہ کرنے والے سچی پکی توبہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے العابدون عبادت کرنے والے اللہ تعالی ہمیں عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے الحام اللہ کی حمد و ثنا شکر کرنے والے اللہ تعالی ہمیں ہر وقت ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے شور روزے رکھنے والے مسرین فرماتے ہیں فرض روزوں کے علاوہ وہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں تو اس سے نفلی روزے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے تو جتنا ہو سکے نفلی روزے رکھے جائیں خصوصاً نو محرم اور دس محرم یا دس محرم اور گیارہ محرم اس طرح دو روزے رکھنا بہت ہی زیادہ باعث فضیلت ہے رکو کرنے والے الساجدون سجے کرنے والے اللہ ہمیں بھی رکو اور سجوں کی لذتیں عطا فرمائے بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے ون عن المنکر برائی سے روکنے والے اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنا دے قرآن پاک کی دعوت عام کرنے کا ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے لحدود اللہ یہ ایک جملہ ہے اور آیت کا ایک جز ہے مگر ساری شریعت اس میں موجود ہے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے جو حرام ہے اس سے بچا جائے جو مقرول تحریمی ہے اس سے بچا جائے جو فرض ہے اس کی پابندی ہو جو واجب ہے اس کی پابندی ہو جو سنت موقعہ ہے اس کی پابندی ہو شریت کی پابندی کرنے والے ایسے لوگوں کو اے محبوب آپ جنت کی خوشخبریاں سنا دیں ماں کانا لن نبی ودینہ آمن فرو المشرکینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ مشرقوں کے لیے استقفار کریں ول کانو الی قربا ممباد ماں تبین اسحاب اگر اگرچہ وہ مشرق کافر قریبی رشتے دار ہوں اس کے بعد کہ ان مسلمانوں کے لیے حق واضح ہو گیا اور یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کافر مشرق جہنمی ہے اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں جو کافر ہے یا مشرک ہے چاہے والدین میں سے ہو چاہے رشتہ داروں میں سے ہو اس کے لیے بخشش کا سوال کرنا مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے مغفرت کی دعا کرنا صرف ناجائز نہیں بلکہ کفر ہے یہاں تک کہ ایسے شخص کے بارے میں کہ جو کافر ہو یا مشرک ہو اس کی خبر پہ جا کر اس کی مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی کفر ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی کفر ہے تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی حالانکہ آپ کا چچا مشرک تھا تو اس کا جواب قرآن مجید فقان حمید نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت تھا کہ جب آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا اور آپ کے سامنے جب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ پکا مشرق ہے ایمان نہیں لائے گا اور آپ پر جب یہ حکم نازل ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ نے اس مشرق کے لیے بخشش کا سوال نہیں کیا وما کا نسط غفارو ابیم لیکن قرآن پاک میں اب کا لفظ ہے والد کا لفظ نہیں ہے کیونکہ والد سگے باپ کو کہتے ہیں اور اب کے معنی وسیع ہیں اب سگے باپ کو بھی کہتے ہیں دادا کو بھی کہتے ہیں چچا کو بھی کہتے ہیں تایا کو بھی کہتے ہیں پر دادا کو بھی کہتے ہیں قرآن و حدیث میں لفظ ابن ان چار پانچ ماہانوں کے لیے استعمال ہوا ہے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث پاک موجود ہے آپ فرماتے ہیں یعنی اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے آبا اجداد میں کوئی مشرق و کافر نہیں گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے آب و اجداد میں سے ہیں پھر یہ سلسلہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مسلمان تھے یہ تو آپ کا چچا ہے آزر اور والد کا نام تاریخ مورقین نے بیان کیا بعض نے یہ کہا کہ تاریخ اور آزر جو ہے یہ دونوں ایک ہی تھے اور اصل میں نام تو تاریخ تھا آزر اس لیے کہتے تھے کہ وہ بدھ تراش تھے یہ باتیں سب امام جلال الدین سیوتی شافی علیہ رحما جو عظیم مفصر گزرے ہیں عظیم محدث گزرے ہیں آج سے 500 سال قبل نو سو گیارہ ہجری آپ کا سن وسال ہے آج سے 500 سال قبل آپ نے کئی دلائل اور احادیث طیبہ کے حوالوں اور کئی علماء کے مستند علماء اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں آپ نے ان باتوں کو من گھڑت قرار دیا ہے آپ فرماتے ہیں تاریخ الگ شخص کا نام ہے آزر الگ شخص کا نام ہے تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے جو مسلمان تھے اور آزر جو ہے آپ کا چچا تھا جو کہ مشرک تھا جس کو قرآن مجید فقان حمید نے لفظ اب اس کے لیے استعمال کیا چچا کے لیے عربوں کی عادت کے مطابق فارو اباہیم علی ابی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے جو مغفرت کو سوال کیا ام مو ادا یہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کا سوال کروں گا تو اللہ تعالی نے یہ وعدہ پورا کرنے کی آپ کو اجازت دی وہ آدہ خاص آپ نے اس کا اس سے وعدہ فرمایا تھا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظاہر ہو گیا ادب اللہ کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے قبر مِنْهُ ہو تو آپ اس سے بری ہو گئے اپنا تعلق آپ نے اسے اس توڑ دیا ان لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ابراہیم علیہ سلاطو وسلام کے متعلق فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ضرور بہت نرم دل اور بہت حلم والے تھے اواہ کے معنی ہوتے ہیں آہیں بھرنے والا تو آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے تو آپ بہت ہی نرم دل تھے اور اتنے نرم دل تھے کہ آپ خصوصاً مسافروں اور بے سہاروں کی مدد کرنے میں اتنے آپ کو اتنا خوش شوق تھا کہ آپ نے اپنے گھر کے چار دروازے بنائے تھے مشرق مغرب شمال جنوب ہر سمت میں آپ کا دروازہ کھلتا اور آپ اس طرح بیٹھتے کہ چاروں سمتوں پر آپ کی نگاہ جو ہے آپ جس سمت کی طرف نگاہ ڈالنا چاہیں ڈالیں کھانے کا وقت ہوتا تو آپ انتظار کرتے کہ کوئی مہمان مل جائے تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں یہاں تک کہ کبھی کبھی دو دو تین تین وقت کا کبھی آپ دو دو دن کا کھانا نہ کھاتے اس وجہ سے کہ کوئی مہمان نہ ملا اور مہمان کی تلاش میں ایک ایک دو دو میل تک آپ سفر کرتے اتنا آپ مہمان نواز اور اتنا آپ غریب پرور تھے وماں کا نلّل قومم بادہ از ہدا ہوں اللہ تبارہ کا کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں فرماتا حتاں یوبین لہوں ما یتون جب تک کہ ان کے لیے ظاہر نہ ہو جائے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے یعنی گمراہی سے پہلے انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے پھر بھی وہ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں مراد یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع نہ کرے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر استغفار کیا تو یہ استغفار اللہ کے منع کرنے سے پہلے فرمایا اس وقت ہی جائز تھا ابے مومینا تمہیں منع کر دیا گیا تم کافر اور مشرق کے لیے کبھی بخش کا سوال مت کرنا ان اللہ بکل شعی نالیم بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے ان اللہ لہو ملک والارض بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے یحیی و یمیت وہ زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے اما لکم لا نصیب اور اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار کوئی اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں لقد قطاب اللہ عالن نبی و المہاجرین ول انصار بے شک اللہ تعالی نے اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرمائیں مہاجرین اور انصار پر رحمتوں کا نزول فرمایا اللہ دین تبافی سعت السوتی <تصفيق> یہ وہ مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے نبی کی پیروی کی ان کا کہنا مانا تنگی کی ایک گھڑی میں یعنی غزبۂ تبوک کا موقع جو تنگ دستی اور پریشانی اور مشکلات کا ایک موقع تھا اس میں حضور کا انہوں نے ساتھ دیا مم باد ماں کا دا یزیغلوب فریق منہ بعد اس کے کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل قریب تھا کہ وہ منہ پر آ جائیں دل لرس جائیں تو لوگ خوف کر رہے تھے کہ اس قدر مشکل جنگ ہے اس عالم میں بھی صحبہ کرام کو اللہ تعالی نے استقامت عطا فرمائی اور وہ حضور کے ساتھ رہے سم تاب علی پھر اللہ تعال نے ان پر خصوصی رحمتوں کو نازل فرمایا ان نہو بہیم رعف اور رحیم بے شک وہ ان پر رعوف اور رحیم ہے مہربانی فرمانے والا اور لطف و فضل فرمانے والا ہے وہ ال فلاسل خلف اور ان پر بھی اپنی رحمت کا نزول فرمایا جو تین ہیں اللہ خلفو جو پیچھے رہ گئے وسین فرماتے ہیں کہ اب تین صاحب کرام باقی تھے کہ جو جہاد میں نہ جا سکے تھے اور پچاس دن سے آپ ایک آزمائش سے گزر رہے تھے ان کا عشق رسول اللہ سے محبت اس آزمائش کی گھڑیوں میں بھی وہ پیچھے نہ ہٹے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے حتیٰ یہاں تک اِذَا دَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بما رَحُبَتْ کہ ان پر زمین باوجود وسط کے تنگ ہو گئی وَدَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ اور خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں۔ وہ ایک بڑی آزمائش سے گزرے وَظُنُّ أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اور انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا اللہ کے سوا کوئی ان کی جائے پنا نہیں سم تاب علیہ پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اللہ نے ان پر رحمت کو نازل فرمایا لی تاکہ وہ توبہ کریں ان تورشیب بے شک اللہ ہی توبہ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے